الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهدي الله فلا مضل له ومن يضرر فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له واشهد أن محمدا عبده رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السمين عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توثبت به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قائد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت ثقرة الموفي بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها ساق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عديد القياف جعنم كل كفار عديد من مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله لا ناخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طويته ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل وإذ قال إبراهيم هذا البلد آمين واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وقال عز على لسان نوح عليه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم جمہ اور پردانشین خواتین اسلام خطبۂ مسنونہ کے بعد دو ایسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان دونوں عالتوں میں اللہ تبارک نے بد پرستی کی فطرے کا تذکرہ فرمایا ہے بدھ پرستی انسانی تاریخ کا سب سے عظیم فتنا سب سے بڑا فتنا شرف کی ہزار شکلیں دنیا میں ہوں گی لیکن شرف کی سب سے بڑی شکل جس کی سب سے زیادہ مذمت شریعت میں کی گئی وہ بت پرستی ہے کہ انسان اس مٹی کو اور ان پتھروں جنہیں وہ اپنے پیروں تلے رونتا جنہیں اپنے جن مورتوں کی شکل میں انعام دے دے ان کی طرف چند خصوصیات منسوخ کر دے اور انہیں خدا سمجھ کر ان کی پرست اور پوجا کرنے لگے یہ دنیا کا سب سے عظیم فتنا اور شرک کی سب سے بڑی شکل ہے خلاص باروں کو دادا نے انسان کو فطرت توحید پر بنایا فطرت توحید پر پیدا کیا كل مولود ان یولدو علی الفطرہ اس دنیا میں آنے والا ہر انسان توحید کا شعور لے کے آتا ہے فَابَوَاهُ يُعَوْوِدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ لیکن ماں باپ اپنی تربیت سے اس کو یہودی بنا دیتے ہیں نصرانی بنا دیتے ہیں مجوسی بنا دیتے ہیں ویسے انسانیت کا آغاف توحید پر ہوا تھا عقیدہ توحید کے سوا انسان اپنے آغاز میں کسی اور عقیدے کو جانتا نہ تھا. یہی وجہ روح زمین کے پہلے انسان آدم علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے اور ان کی ساری ضروریت ساری نسل سب محدود تھے انسانیت کا آغاز ہوا تو روح زمین پہ کہیں شرک نہ تھا کہیں کفر نہ تھا سارے انسان صرف اور صرف توحید کی ماری پتی اللہ کی عبادت کرنے والے تھے مجید نے کہا دوسرے بارے سورے میں پہلے پہل لوگ سب ایک ہی, امت تھے کے ایک ہی دین کو ماننے والے تھے ایک ہی عتیجے کو ماننے والے تھے اور ایک ہی توحید کو ماننے والے تھے بعد میں ان کے اندر جب بگاڑ آیا تو اللہ تعالی نے نا اور رسول کا سلسلہ جو ہے بجاری کیا جو انہیں بشیر بن کر نظیر بن کر دراتے بھی تھے اور خوشقبریاں بھی لیتے تھے اللہ مجھے قصیب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام اور نو علیہ السلام کے درمیان 10 نسلیں آدم اور نو علیہ السلام ان دونوں کے درمیان 10 نسلیں گزری ہیں انسانیت کی اور یہ 10 کی 10 نسلیں بھی توحیش پر قائم تھی دس نسلوں تک روح زمین پہ کہی شرق اور قفر کا نام و نش نہیں پایا جاتا تھا دس نسلوں کے تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں سرات مستقیم پہ بیٹھ کے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا سراطے مستقیم پہ بیٹھ کے گمراہ کروں گا کیا مطلب ہے آپ اس کو سمجھنے کے لیے روئے زمین پہ شرک کا جو آغاز ہوا اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ سراط مستقیم پر بیٹھ کر گمراہ کرنے کا مطلب کیا ہے شیطان جب لوگ علم سے دور ہوتے گئے حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کرتے گئے کچھ نیک لوگ سال لوگ متقی لوگ جن کی محبت تمام لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے شیطان نے سب سے پہلے آنے والی نسلوں میں اپنے نیک متقی اور بزرگ آبا و اجداد کی محبت میں غلو کرنے کا جذبہ پیدا کیا جب ان ان کے کے لو نیج آبا و جو سے انتقال کر گئے تو ان کے بیٹوں کے دلوں میں شیطان نے بات ڈالی کہ تمہارے آبا اجداد کتنے نیک تھے کتنے اللہ والے تھے کیا ہی اچھا ہوگا تم بھی ان کی طرح اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ان کی تصویریں بناؤ ان کے مجسمے بناؤ اور انہیں اپنے گھروں میں لٹ اپنی مجلسوں میں ان کے مجسموں کو کھڑا کر لو کس لیے ان کی عبادت کرنے کی نہیں تاکہ جب بھی تمہاری نظر ان کی مجسموں پہ پڑے ان کی تصویروں پہ پڑے اللہ تمہیں یاد آئے اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگو انہوں نے مجسمے بنائے اپنے نیک و اجداد کے مجسمے بنائے مگر اس کی پرستش نہ کی پہلے پہلے تو اس کی پرستش نہ کی پہلے پہلے اللہ کو دیکھ کر اللہ کی یاد کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن بعد میں جب ان کے پوتوں کی نسل آئی بعد والی نسل بعد والی نسل میں شیطان نے یہ وسوسہ اور یہ خیال ڈالا تمہارے جو آبا و اجداد تھے انہوں نے یہ مجسمیں یہ تصویریں اس لئے بنائیں کہ ان کی پوجہ کی جا سکے ان کی پرستش کی جا سکے ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جا سکے اس طرح دیکھو پہلے پہل کو جن لوگوں نے مجسمے بنائے تصویریں بنائی نیک مقصد سے بنائے گمراہی کی طرف وہ پہلا قدم تھا مقصد تو ان کا نیک تھا مگر طریقہ غلط تھا انہیں دیکھ کر اللہ کو یاد کریں لیکن آنے والی نسلوں کو شیطان میں گمراہی سمت ایک اور قدم آگے بڑھا دیا یہ مجسمے اس لیے بنائے گئے کہ تم ان کی پرستش کرو میں نے سورہ نو کی جو آد تلاوت کی حضرت نو علیہ السلام کی جن بتوں کی پرستش کر تھی ان کے نام تھے وط سعا یو یو اور نثر یہ پانچ سو یہ کون لوگ ہیں امام بخاری رحمتہ اللہ علی نے سعید بخاری نے عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا یہ حضرت علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے صالح لوگ تھے حقیقت میں جن کے انتقال کے بعد ان کی بات کی نسلوں نے ان کے حیثیت سے مشہور ہو گئے نو علیہ السلام وہی کہہ رہے کہ پر ان لوگوں نے کہا تم کہ لوگوں ہرگز ہرگس تم اپنے پتوں کو نہ چھوڑنا ود کو نہ چھوڑنا سوا کو نہ چھوڑنا یا کو نہ چھوڑنا یا اوکھ کو نہ چھوڑنا نفر کو نہ چھوڑنا یہ سب صالحین تھے نیک لوگ تھے جن کی شان میں کلو کر کے نوز بنایا گیا خدا بنایا گیا اس طرح ہوئے زمین پر شرک کا آغاز ہوا اور بد پرستی کا آغاز ہوا یہ بدھ پرستی اربوں میں آئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کا دین دین, دین تو تھا امام الماہدین تھے ابراہیم علیہ السلام کی ضرورت جو اسماعیل علیہ السلام سے چلی جو عرب میں آباد ہوئی سب کے سب موحد تھے تو ہی پر قائم تھے لیکن عرب میں سب سے پہلے ایک شخص آیا عمر بن لحائی نام کا امر بن لہائی نام کا ایک شخص آیا جو تجارت اور بزنس کے سلسلے میں شام اور کہاں کہاں جایا کرتا تھا اس نے سب سے پہلے عربوں میں بت پرستی کو رواج دیا وہ بت لے آیا کچھ بت لے آیا کچھ مورتیاں لے آیا اور لا اس نے ہروں کو تعلیم دی کہ ان کی پرستش کرو ان کی پوجا کرو عمر بن لوہائی وہ پہلا شخص ہے جس نے عربوں کو بت پرستی سکھائی بت پرستی کو رواج دیا بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑنے کی تعلیم دی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے اسے جہنم میں دیکھا فی النار جہنم میں اپنی آنکھیں کھینچتے ہوئے پھر رہا تھا چونکہ بت پرستی کو سب سے پہلے اس نے آغاز دیا تھا۔ اور آپ نے صحابی سے اختم بن جون نام کے صحاب تھے ربی اللہ عن اور ان سے کہا بھی تھا میں نے عمر بن لحائی کو دیکھا وہ تمہارا ہم شکل تھا بالکل ہم شکل پریشان ہو گئے صحابی سن کر اللہ کے نبی عمر بن لوہی جس نے کہ کو رواز دیا وہ میرا ہم شکل تھا اللہ کے نبی کہیں اس کی مشابہت مجھے نقصان تو نہیں کرے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی مشابہت تمہیں نقصان نہیں کرے گی اس لیے کہ تم مومنگ اور وہ کافر ہے وہاں سے اربوں میں بت پرستی کا رواج چل پڑا اور مشہور تھے وہی اور ناموں سے عربوں کے نصر یہ تمام بت ہمیں جو ہے مکہ میں مسلم اور جزیر عرب میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور بت پرستی کے سلسلے میں ان کا عجیب فلسفہ تھا کہ ہر قبیلے کا اپنا الگ الگ بت ہر قبیلے کا ایک خاص بت وہ اسی بت کی عبادت کرے گا اور یہ قبیلہ دوسرے قبیلے کے بت کی عبادت نہیں کرے گا قبیلے جس طرح نصب کی بنیاد پہ الگ الگ ہوتے ہیں ان کے خدا بھی الگ الگ جدا جدا چنانچہ آپ دیکھتے ہیں مفترین کرام رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وج یہ جو ہے قبیلۂ کلب کا بت تھا سوراخ یہ قبیل حزیر کا بت تھا یوس یہ, یہ قبیل مراد کا بت تھا یہو یہ, یہ قبیل کا اور نہ صرف قبیلے ہینئر کا بت تھا قبیلے جس طرح سے الگ الگ اور جدا جدا سے بتوں کو بھی انہوں نے بانٹ رکھا تھا اور اسی طرح سے صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی انہوں نے بتوں کو بانٹ رکھا تھا ایک اولاد دینے والا ایک بہت بارش دینے والا ایک ہے تجارت اور کاروبار میں نفع دینے والا ہے بت خوشیاں مسرتیں دینے والا الگ بت رنگ دینے والا غموں کو ٹالنے والا الگ بت صلاحیتوں اور قدرتوں کے اعتبار سے انہوں نے بتوں کو بانٹ رکھا تھا اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ الہ واحد کی عبادت کی دعوت دی تھی تو انہوں نے کہا تھا اجعل الہ اجعل الہ اجعل الہ واحدہ واحدہ یہ پیغمبر ہے ہے جو یہ کہتا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو ایک ماب کی عبادت کرو جس کے پاس ساری قدرتیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر صلاحیتوں کے اعتبار سے بہت الگ الگ ہوں عادتوں کے اعتبار سے بہت الگ الگ ہوں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بت بت پرستی میں ان کا علم یہ تھا انہوں نے اور بت ایجاد کیے لاس مناف ازا یہ عربوں کے بہت مشہور بت تھے اور اس میں اللہ تعالی کی شان میں گستاخی یہ تھی کہ انہوں نے بتوں کے جو نام ہے لاس مناخ اس یہ اللہ تعالی کے ناموں سے مشتق کیے تھے لات لفظ جلالہ اللہ سے مشتق کیا ان کا ایک بت تھا لاٹ اور اس کو انہوں نے لفظ جلالہ اللہ سے مشتق کیا تھا ان کا ایک بٹ اس کو انہوں نے اللہ کے نام عزیز سے مشتق کیا مناد ان کا ایک بٹ اس کو انہوں نے اللہ کے نام منان سے مشتر کیا تھا اسی لیے وز ولی اللہ ہوفی اسماعیان جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاط کرتے ہیں وہ اپنے کیے کا مضان خرید سک لیں گے الحاظ سے مراد یہی کہ اللہ کے وہ اسما اللہ تعالیٰ کی وہ استفاع جو سراسر توحید سے دلالت کرتے ہیں ان سے انہوں نے شیر کا مقوم نکالا اور دوسری گستاخی یہ تھی کہ انہوں نے یہ لاس منا خدا یہ سب مونس خدا دی گ مانا اور ابھی مونت کھلا دیویوں کی قرآن کہتا ہے تمہارے نزدیک تو تم اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ ایک تو اس کی مخلوق کو شریک کیا اور وہ ابھی مونس مخلوق کو جنہیں تم مونت سمجھتے ہو دیویاں سمجھتے ہو اللہ کے شان میں تم یہ کیسی گستاخیا کر رہے ہیں بدھ پرستی ان کی کو کینے پڑھی تھی اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب احد کی جنگ ختم ہوئی احد کی جنگ ختم ہوئی اور مسلمان غموں سے ندھار تھے ستر سے زائد صحابہ شہید ہو چکے تھے ابو سفیان نے اعلان کیا ابو سفیان نے نعرہ لگایا او لو, حبل. او لو حبل. ابو سفیان نے نارا لگایا نعرہ لگایا ہوبل کی جی او ہوبل کی جے ان کا مشہور بدھ تھا ہوبل نبی کریم سوسن نے صحابہ سے کہا اس کا جواب دو اللہ آلہ ما جل اللہ آلہ و اجل کہ اللہ, اللہ بزرگ برتر ہے اللہ بزرگ برتر ہے ابو اس نے پھر کہا والا لکھم ہمارے لیے افضا ہے تمہارے لیے کوئی افضا نہیں نبی کریم سوسم نے صحابہ سے کہا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکھم اللہ ہمارا کارتاز ہے تمہارا کوئی کارتاز نہیں بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقصد شرک کو اس کے تمام اشکال اس کی تمام شکلوں صورتوں سے ختم کرنا اور خود پرستی کی چیز کنی کرنا یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقصد تھا یہی وجہ ہے کہ جب جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علام کو مکہ پھنسا ہوا کاوت اللہ پہ کنٹرول حاصل ہوا کانا کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بت رکھ کر ان کی پوجا کر رہے تھے وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کا ایک مجسمہ بنا رکھے تھے اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ بنا رکھے تھے جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول خانہ کعبہ پہ آپ کو حاصل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو ایک ایک بت کو توڑے جا رہے تھے توڑے جا رہے تھے اور آپ کی زبان سے یہ آیت تھی جا الحق وزہر الباطل حق وزاق الباطل، ان الباطل اکان حق آ گیا، باطل مٹ گیا اور باطل کو مٹنا ہی تھا تین سو ساٹھ بتوں کا آپ نے خاتمہ کیا اور اس کے بعد عرب کے لوگوں نے مکہ, رکھ مکہ جہان جہاں بت نصب کر رکھے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کو روانہ کیا جہاں ان بتوں کا خاتمہ کر کے آؤ طائش کے قریب اسدہ کا بہت بڑا مجسمہ تھا اسدا کا بہت بڑا مجسمہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاؤ اس کا خاطمہ کر کے آؤ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے انہوں نے وہاں جو مندر اندر بنا ہوا تھا اس کا خاتمہ کیا خاطمہ جب خاتمہ کر رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ وہ جو اس کا اسٹیچو تھا مجسمہ تھا اس میں سے ایک عورت نکل دی ہے اس میں سے ایک عورت نکلتی ہے پراگندا بالوں والی پراگندہ بال پراگندہ حال اپنے بال نوت رہی تھی اور اپنے سر پر مٹی ڈال رہی تھی اور ڈالتے ہوئے باغ رہی تھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کا پیچھا کیا اور تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واپس آ کے بتایا تو آپ نے کہا جانتے ہو خالد وہ عورت کون تھی آپ نے کہا حقیقت میں وہی عوضہ حقیقت میں وہی عوضہ کیا مطلب شیاطین، شیطان تھا وہ، جن تھا ہو یا مشکین مکہ کو اس گا کا جو مجسمہ تھا اسٹیچو تھا اس میں سے آوازیں آتی تھی جس سے وہ سمجھتے تھے یہ سچا خدا ہے حقیقت میں یہ سب آوازیں اسی شیطان کی تھی جو عورت کی شکل میں نکلا تھا جس کا خاتمہ خالد بن ملی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا حقیقت میں یہ بت پرستی یہ مندر ہو مزارے ہوں جہاں لوگ کرامتوں کے دعوے کرتے ہیں یہاں بہت سارے جو کرشموں کے نام پہ جو چیزیں ہوا کرتی ہیں یہ انہیں جنت اور شیاتیین کا کھلواڑ ہوا کرتا ہے جس دن جیسے جن کو کہ حضرت خالد بن مجید رضی اللہ عنہ نے ختم کیا جب بھٹو سے کابت اللہ صاف ہو گیا سرزمین ارم صاف ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بلال خانہ کعبہ کی دیواروں سے چڑھ جاؤ اور نارا اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلند کرو آزان دو بلال حبشی رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ پہ چڑھ گئے اور انہوں نے مٹے کی آزاد فضا میں اللہ اکبر کی سدا بلند کی حضرت بلال کو اس وقت آپ نے جو اللہ اکبر کی سدا بلند کرنے کا حکم دیا کیوں اس لیے کہ یہی بلال تھے جو ایک زمانے میں اسی مسکے میں اللہ حوات، اللہ حوات کہنے کی وجہ سے بڑے امتحانوں سے گزارے گئے بڑے آزمائشوں سے گزارے گئے تھے شرک کا شر کے خلاف نانا بلند کرنے کی وجہ سے تو کی بات کرنے کی وجہ سے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو مکے کی چل چلاٹی دھوپ میں مکے کی اس گرم ریت پر کہ جس پہ اگر کسی برتن میں پانی رکھ دیا جاتا تو پانی گرم ہو جائے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کپڑے نکال کے برہنا کر کے ننگا کر کے اور چلچلاٹی دھوپ میں انہیں لٹا دیا جاتا تھا اور ان کے سینے پر بڑی بڑی پتھر کی گرم سلے لا کر رکھ دی جاتی تھی اور بلال کی زبان سے اللہ وحد اللہ آباد کے سوا کوئی اور نعرہ نہیں ہوتا اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو یہ اعزاز عطا کیا کہ بلال تم نے اللہ اکبر اور اللہ کا نعرہ اس وقت بند کیا تھا جب اللہ اکبر کہنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا تو آج بھی جبکہ فرے کا خاتمہ ہو چکا ہے آج کی آزاد میں بھی آزان دینے کا حق بھی تمہارا ہے اسی لئے بلال رضی اللہ رسول کے اس طرح بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کے رضوان اللہ سے کا خاتمہ کیا اور ایسا خاتمہ ہوا مسلم شریف کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إن الشیطان قد ایسا من آپ نے فرمایا آب شیطان مایوس ہو چکا ہے اب شیطان پوری طرح سے مایوس ہو چکا ہے آپ جزیر عرب میں ہو اس کی عبادت نہیں ہوگی شیطان جزیر عرب میں اپنی عبادت سے پوری طرح سے مایوس ہو چکا ہے بلاکن ستائشی بہنوں ہاں شیطان کو زیادہ سے زیادہ امید ہے اگر کامیابی کی تو عرب کے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الجھا کر آپس میں ایک دوسرے سے لڑا کر آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں نف کے خلاف نفرتیں ڈال کر اس طرح کامیاب ہو سکتا ہے لیکن جزیر عرب کے لوگوں کو آپس شرک میں لائے ایسا نہیں ہو سکتا کا نبی علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چودہ سو سال ساڑھے چودہ سو سال اس بات سے گزر گئے تاریخ شاہد ہے پورے پورے عرضی اور پوری روئے زمین میں عقیدے کے اعتبار سے توحید کے اعتبار سے سب سے پاکیزہ علاقہ آج بھی شزیر عرب کا ہے سعودی عرب جو اتنا وسیع اور عز رقمہ رکھنے والا ملک ہے اس پورے رقبے میں کسی بھی شہر میں چلے جاؤ کسی بھی گلی میں چلے جاؤ کسی پوچھے میں نہ چلے جاؤ وہاں نہ کوئی مندر نظر آئے گا کوئی, کوئی توہی تو جو بات سے پوری طرح مایوس ہو چکا ہے کہ جزیر عرب میں اللہ کے ساتھ شرک ہو ہاں اتنی بات ضرور ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جزیر عرب میں کبھی اور ذرا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن وئی فرمائی ہے آپ نے پیشن وی فرمائی ہے کہ قیامت قیامت کے قریب ایسے حالات آئیں گے ایسا ماحول بنے گا جہاں آپ جزیر عرب میں بھی جزوی طور پر شرک آ سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کس طاقت اور قوت میں شرک ہوتا تھا زمین پر آج جزیر عرب میں اب تو ایسا شرک قیامت پر نہیں ہو سکتا لیکن صرف جزوی طور پر کرا سکتا ہے چنانچہ یہ جی صحیح ہے کہ حدیث میں آپ نے فرمایا ابو عریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلے داس کی عورتیں اور آپ دل خلصہ بت دل خلصہ نام کا جب تک کہ قبیلے قبیلے داس کی عورتیں دل خلفہ کا تباف نہ کرنے لگیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بعد قبائل بھی شرک کے طرف لوٹیں گے اور یہاں خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی کا عورتوں کا ذکر کرنا یہ بتاتا ہے کہ شرک کے فتنے میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ہوں گی اور آج دیکھو مزاروں کے پاس مردوں سے زیادہ عورتوں کی بھی اور آج کا محب اللہ ایسی خبریں اور ایسے مناظر ہم کو دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں کہ جہاں ہماری مسلمان خواتین پردہ اوڑھے ہوئے پردہ پہنے ہوئے مندروں میں جا کے پتوں کی پوجا اور پرستش کر رہی ہیں لا تقوم حتى يلحق من, امتی وحتى تعبد في آمن من امتی قیامت قائم جب تک کہ میری امت کے بعد قبیل مشرکین سے جا ملیں گے میری امت کے قبیلے مشق سے انتظام ملیں گے میری امت کے بعد گڑو بتوں کی پرستس کرنے لگیں گے تو مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے امت میں شرک لوٹ کر آئے گا اور جب لوٹ کر آئے گا تو ہمیشہ سے ہمیں شرک سے متنوع رہنے کی ضرورت ہے ڈرے رہنے کی ضرورت ہے سہمے رہنے کی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ لسان نموش دمے واپسی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور چند منٹوں کے مہمان تھے اس وقت ہمارے نبی کی زبان پہ کیا جملے تھے لہٰن اللہ علیہ لہن اللہ علیہ اللہ مسجدیں بنا لیتے آپ مطلب اپنی امت کو آگاہ کرنا چاہ رہے تھے کہ تم اس طرح کا شرک نہ کرنا تم اس طرح شرک کے فتنوں میں مبتلا نہ ہونا جس طرح انہوں نے اپنے پیغمبروں کرشچنوں یہودیوں اپنے پیغمبروں اپنے نیک لوگوں اور اولیاء کی شان میں غلو کر کے اس راستے سے شرک میں داخل ہوئے اے میری امتی تم ایسا نہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کرنا چاہ رہے تھے اور دراصل شرف سے کرنا یہ انبیاء کی بہت بڑی سنت ہے میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی جو آیت پڑی اس میں وہی بات ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں وہی براہیم اور یہ شہر ہے مکہ جسے آباد کرنے اور بسانے کی تو نے مجھے توفیق دی اس کو امن والا شہر بنا اور اس کے بعد کہا وجنونی وغیرہ پرگارا مجھے اور میرے بچوں کو میری آنے والی نسلوں کو کتوں کی گندگی سے بچا لے بد پرستی سے بچا لے ابراہیم خلیل اللہ امام الماہدین دعا کر رہے ہیں پت سے بچانے کی اس لیے ابراہیم تعیری جو کہ مشہور کاروئی تھے یہ یاد پڑھنے لگے رونے لگے اور کہنے لگے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام جو کہ امام الماحدین کے امام الماہدین اگر شرک سے صدر ڈر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد کون شرک سے بے خوف رہ سکتا ہے شرف کب آ کس شکل میں ہماری زندگیوں میں آ جا کہاں نہیں جا سکتا اس لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی خصوصیت کے ساتھ اللہ ان بھی مینا نوشری کا بھی کالم عالم پروکارا میں تریپنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ جانتے بوجھ سے شر کرو میں اس بات سے تری پنا چاہتا ہوں آلم اور استف انجانے میں اگر مجھ سے کچھ ہو جا رہا ہے تو اس سے بھی میں معافی مانگتا ہوں جانتے بوجھ سے شر اس سے بھی معافی مانگتا ہوں انجانے میں کچھ ہو جا رہا ہے اس سے بھی معافی مانگتا ہوں اللہ انی ارو بری کا مینا کا بھی کالم و سو پھرو کلیمالا عالم شرک ہے انسانیت کے لیے اللہ کے ساتھ کرے اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا کے وہ آسمان سے گر پڑا وہ آسمان سے گر پڑا اب یا تو اس کو پرندے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اس کو کسی دور دراز مقام پہ لے جا کے پھینک دیتی ہیں یعنی جس طرح اوپر سے آسمان سے گرنے والا شخص اس کے لیے کوئی ترار نہیں کہ ہوا اس کو کہاں لے جا کے پھینکے کہاں اس کی تباہی ہو مشرق کی مثال بھی ایسی ہی شرک انسان کو دلیل کرتا ہے رسوا کرتا ہے قرآن نے کہا نے انسان کو بڑے اچھے انداز میں پیدا کیا بڑا مرتبہ ادا کیا بڑا مقام عطا کیا پھر انسان اپنی نا فرمانیا اپنے کفر و شر کی وجہ سے سافلین میں جا گرتا اللہ عامو سوائے ایمان والوں کی یہ کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے ایک موحد انسان کائنات کو اس نظر سے دیکھتا ہے یہ کائنات میرے لیے بنائی گئی ہے یہ ساری کائنات میرے لیے یہ سورج یہ چاند یہ زمین یہ آسمان یہ ہوائیں یہ سب میرے لیے بنائی گئی ہیں تاکہ میں ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی عبادت کروں قرآن نے کہا وہ شکر القما فلام آوادی ہوں میں پھر انسان انسانو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین آسمان کی ساری چیزیں مسکر کی تمہارے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں لیکن مشرق انسان مسفق انسان کائنات کی ایک ایک کا غلام بنتا ہے کائنات کی ایک ایک کا غلام بنتا ہے وہ پتھر کی غلامی کرتا ہے وہ درختوں کی غلامی کرتا ہے وہ سورج کی غلامی کرتا ہے وہ چاند کی غلامی کرتا ہے وہ مٹی کی غلامی کرتا ہے حتر کہ کائنات جس کا ذرہ ذرہ اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے اس کائنات کا غلام بن جاتا ہے انسان اس سے بڑی دلت اور کیا ہو سکتی ہے انسان کو کتنا رسوا کرتا ہے انسان کتنا زلیل ہوتا ہے شرک کی وجہ سے مشرقی مکہ کے دو تھے ایک کلام تھا اس اور ایک کلام نائلہ آپ اساف اور نائلہ کی تاریخ وہ خود بھی جانتے تھے اساف اور نائلہ کے سلسلے میں اللہ کسی رحمتہ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے یہ جو ہے دو مرد اور عورت تھے جو نوزب اللہ زمان جاہریت میں خانہ کعبہ کا طواب کرتے ہوئے انہوں نے نوزب باللہ بدکاری کی تھی اللہ نے انہیں مس کر دیا پتھر پتھر کی صورت میں انہیں مست کر دیا تو عبرت کے لیے ان کے مجسمے جو پتھر کی شکل میں بنے ہوئے تھے وہاں رکھے گئے تھے خانہ کعبہ کے پاس بعد میں آنے والی نسلوں نے انہیں کی پوجا شروع کر دی جن کی تاریخ یہ ہے کہ نوزم اللہ یہ بدکار مرد ہیں یہ بدکار عورت ہیں اور عبرت کے لیے ان کے مجسمے رکھے گئے ہیں لیکن انسان جب صرف کرنے پہ آتا ہے تو کتنا دلیل ہوتا ہے کہ انہیں کی پوجا اس نے شروع کر دی مسیح کی سفر پہ جاتے تھے اپنے ساتھ پتھر تھے جو پتھر ہے اس سے زیادہ حسین اور جمیل پتھر اگر نظر آ جائے اس پتھر کو ٹینگے تھے اس کو اٹھا دیتے اس سے زیادہ خوبصورت کتنا ضلیل ہوتا ہے انسان تاریخ میں یہاں تک آتا ہے ستو کے آگے بناتے تھے ستو کے آٹے کا خدا بناتے تھے سفر میں لے جاتے اس کی پوجا پرستش کرتے تھے زیادہ سفر توشا ختم ہو جاتا کھانے کے لیے کوئی چیز نہ رہتی اس کا ہاتھ توڑ دے کھا لیتے بایا توڑھا لیتے اس کا پیر توڑتے کھا لیتے اس صرف انسان کو کتنا سلیل کرتا ہے آج دیکھو یہ انسان اصل رکھتے ہوئے کی پوجا کرتا ہے اور آج और کے نام پہ آپ دیکھیں आप نوز ملنا نام نیاد مسلمان ایسی سمروں کی پرستش کرتے ہیں ایسی مزاروں کی پرستش کرتے ہیں جہاں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہاں کہیں گدھا دفن ہے کہیں کتا دفن ہے یا کہیں کوئی ہے ہی نہیں شرک انسان کو سلیل کرتا ہے انسان سلیل ہوتا ہے شرک کے ذریعے سے جبکہ تو وہی انسان کو رفاطیں آتا ہے توحید انسان کو بلند کرتا ہے انسان کو رفاطیں ادا کرتا ہے انسان جو سبحان اللہ تو عید کا اقرار کرنے کے بعد ہر تنگیشکر دی اس کے اندر آتے ہمارے تعارف رضی اللہ عنہ کے بارے میں اسلام لانے سے پہلے اوم شرحا نہیں جانتے تھے حضرت عمر خود کہتے ہیں اپنے بارے میں اسلام لانے سے پہلے اوم کیسے شرانا وہ مجھے نہیں لیکن جیسے اسلام نہ آئے تو انسانیت کی کمانڈر بن گئے انسانیت کے سائز بن گئے اور ایسے کمانڈر ایسے حاکم ایسے حکمران جن کے طرز حکومت کو آج تک کی دنیا ایک نمونہ ایک مثال اور ایک ایڈریل قرار دیتی ہے یہ تبدیلی کہاں سے آئی توحید وہی کیوں جاتی ہے توحید انسان کنر ایک عظیب انقلاب پیدا کر دیتا کیسی جیسی تبدیلی آتی کہ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ کی خدمت میں آیا کھانا رکھا گیا خوب کھایا خوب کھایا خوب کھایا اور کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد سب کھانے کا وقت آیا تھا کھایا آپ نے کہا المنو یا کو لوپی سب آ کے لوپی کا پھر سات آم سے بھر کے کھاتا ہے مومن ایک آم بھر کے کھاتا ہے تو اس انسان کی زندگی میں اس کے ظاہر میں اس کے باطن میں کتنی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہی انسان کو ہمت ادا, ادا, ادا کرتا ہے حوصلہ ادا کرتا ہے جرم ادا کرتا ہے زندگی کی آزمائش اور امتحانات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ ادا کرتا ہے اور موحد انسان اللہ سے اپنا تعلق چھوڑ کر ساری کائنات سے بےخوش ہو جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں شرک قرآن کا مسلیہ کمسلو اس کا عدد بسا وہ قرآن نے کہا جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے اور سارے نبوت بنا لیے کارساز بنا لیے اپنے ولی بنا لیے اپنے بزرگوں پیروں کی پرستش شروع کر دی ان کی مثال ایسی ہے کم اصل ان کا مکڑی کیسی ہے اس کا جو مکڑی کے اپنا گھر بناتی ہے سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہوتا ہے مکڑی کا ہوتا مکڑی کا جانا کسی کمزور سے کمزور ترین گھر چھوٹی بھی گھر بناتی ہے اپنا دل بنا دی مضبوط ہوتی ہے شہر کی مکھی اپنا گھر بناتی ہے کائنات کی بہت ساری مخلوقات ان گھر بناتی ہیں ان میں مکڑی کا جالہ سب سے کمزور گھر کہ جو انسان کو جو مکڑی کو نم موسم کی شخصیوں سے بچا سکتا ہے اور وہ سب کے سامنے ظاہر رہتا ہے تو ہمیشہ اس پر خطرہ رہتا ہے اور پھر مکڑی کے جالے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ مکڑی کے جالے میں جو چیز پھنستی ہے وہ جس قدر نکلنے کی کوشش کرتی ہے اسی قدر وہ جاتی ہے صرف بھی ایسا ہی عقینہ ہے کہ جو صرف میں مبتلا ہو جائے وہ ایسے ہی عوام و خراقات کا شکار ہوتے جاتا ہے جس طرح کہ اگر مکڑی کے جالے میں کوئی مکھی پھنس جائے تو جس قدر وہ حرکت کرتی ہے مکڑی کا جانا جاتا ہے اسی طرح سے ایسا ہی عقیدہ ہے پھنستا آو ہے, ہے, ہے, ہے, ہے, ہے اس عقیدے کی حفاظت کرنا اس عقیدے کی حفاظت کرنا اور شرک کائنات کی سب سے بڑی برائی ہے اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا کہ کہیں کسی شکل میں تاریس گنڈوں کی شکل میں غیر اللہ کے لیے نظر و نیا کی شکل میں غیر اللہ کی تسمیں کھانے کی شکل میں اولیا پرستی تیس پرستی کی شکل میں کہیں شرک ہماری زندگیوں میں ان شور راستوں سے داخل نہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ ڈر ہے تو شرک کا ڈر ہے آپ نے فرمایا مجھے میری امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ جس گنا کا ڈر ہے وہ شرکار ہے آپ سے پوچھا گیا شرکت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دکھاوا ریاکاری انسان جو اچھے کام کرے دینی کام کرے مگر دنیاوی مفادات کے لیے کرے ناموری شہرت کے لیے کرے ذکر خیر حاصل کرنے کے لیے کرے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک کہا اور شرک کے نہ سے اللہ کے روی اپنی امت پر سب سے زیادہ اندیشہ محسوس کیا ہے رب العالمی رب العالمین کہنے والے کو سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب کا زندگی کی آخری سانس تک کریم اللہ تو قائم رہے گا اور اور اس کے تمام شغلوں اور صورتوں سے اشتناف کرنے اور پرہیز کرنے کی دوبیر ادا آمین بارک اللہ حلیم